اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نمبر تین اور حدیث نمبر تین دوستو الحمدللہ تین حدیثیں ہو گئی حدیث نمبر تین عربی عبد الرحمان ابد اللہ ابن امر ابن الخط عبدال... اللہ ابن عمر ابن الخطاب یہ صحابی مشہور صاحبی آپ لوگ جانتے ہیں عمر ابن الخطاب کے بیٹے ہیں عمر ابن الخطاب کے بیٹے ہیں اور ام المومنین حفصہ کے بھائی لگیں گے اور یہ ان کا شمار مخترین میں ہے کن میں ہے مخترین کثرت سے یعنی مخترین ان صحابہ کو کہا جاتا ہے جو زیادہ حدیثیں روایت کرتے ہیں سمجھ گئے نا اور نوجوان صحابہ جو شکار تھے ان میں ان کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے بس ایک چیز ان کے متعلق بتا کے ہم حدیث شروع کر دیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو ایسے ہی بنا دے بھائی اللہ اللہ اللہ جرکون ان سے محبت کرو ہو سکتا ہے ان کی محبت ہی کے برکت سے اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو بھی کچھ بنا دے ماشاء اللہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب بخاری کے روات کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلاۃسلام کے نماز کے ساتھ نماز پڑھتا بہت سارے ہمارے مشائق نے علم حدیث بتائی بھی ہوگی جب میں حدیث پڑھتا آ آ آ آ نماز پڑھتا اور سلام پھیرنے کے بعد نبی علیہ السلاۃ وسلام لوگوں کچھ خواب دیکھے رہتے تو خواب بیان کرتے خواب بیان کرتے پھر اس کی تعبیر بیان کرتے آپ پوچھتے تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے اگر لوگ خواب دیکھے رہتے تو بتاتے اللہ رسول بتا دیتے ہمیں کبھی نہیں خواب دیکھتا تھا میں بھی کبھی خواب دیکھتا اور فجر کے نماز کے بعد اللہ کے رسول پوچھتے میں جواب تھا میں نے خواب دیکھا ہے کہتے ایک عرصہ گزر گیا تمنا پوری ہوئی ایک دن خواب دیکھا کہ سوجا ہوا ہو تو خوب پہلوان آئے پہلوان سمجھتے ہو نا ہٹے ایک نہیں یہ موٹا پکڑا دوسرے دوسرا موٹا کم اٹھایا اور دونوں گسیٹتے ہی لے کے چلے خواب تو دیکھتا ہی نہیں تھا خواب دیکھا بڑا پریشان گسیٹتے جا رہے ہیں اور کوئی انسان ہم کو چھڑانے والا بچانے والا نہیں مل یہاں تک کہ لے گئے ایک بہت بڑا خندک ہے بڑی کھندک اور آگ اس میں چل رہی ہے یہ دونوں ہمیں اسی آگی کی طرف گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں بس سمجھ گیا کہ ہمارا آخری وقت ہے اتنے دور سے گھسیٹ کر کے لے کے آئے اور آگی کی طرف لے کے جا رہے ہیں شاید ہمیں اسی میں زندگی سے مایوس اتنی میں سامنے سے آگ ڈالے جانے کے پہلے پہلے ایک شخص نمودار ہوا اور اس نے ہمیں چھڑا دیا اسی پر نیٹ کھل گئی صبح دور تھا, عمر فاروق کا گھر کافی دور تھا مسجد نبوی سے فجر میں نہیں پہنچ سکا اپنے محلے کی مسجد سے فجر کی نماز پڑھ کے اللہ کے رسول کے پاس آیا تو اللہ کے سسول کہیں باہر جا چکے تھے ملاقات نہیں ہوئی اپنے بہن حفصہ کے پاس گیا تو حضرت حفصہ سے ہم نے کہا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے اللہ رسول چلے گئے خواب کی تعبیر خواب بیان کرنا تھا اللہ رسول کے سامنے انتظار کیا اللہ رسول نہیں آئے تو میں تو اپنا واپس چلا گیا نبی الہاز واپس آئے ام المر افسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے تو کہنے کی ہمارے بھائی عبداللہ اللہ آئے انہوں نے ایسا ایسا خواب بیان کیا اللہ اکبر دوستو بڑی عبرت و نصیحت کی چیز اللہ رسول نے خواب سنا پورا گور سے پھر فرمایا ہفسا حفصا نئے مر جو لو عبد اللہ تمہارا بھائی عبد اللہ بہت نیک نوجوان بن جاتا کاش کی تحجد کی نماز شروع کر دے اس کے اندر کمی کیا ہے ابھی تحجد گزاری دعا کرو اللہ ہم سب کو تحجد گزار بنائے سوئے گردوں نہ لے سبگیر کا بھیڑے کوئی اپنا سفیر رات کے تاروں میں اپنا راز داں پیدا کرو دوستوں تحجد کی بڑی فضیلت ہے اور وہ بھی جوانوں کی تحجد گزاری کیا پوچھنا الحی کمب کے عامل نیل الب کے عامل نیل فی نہ ہو دا سال ہی نہ کب نہ مخفرت یاد و مرحت العلیس میں اللہ سلمان بلال حضرت علی ان حضرات کو مخاطب کر کے علی کمبیا تحجت کی نماز پڑھا کرو کیوں تحجت کے کی پانچ فائدے ہیں نمبر چار فائدے نمبر ایک فہن نہ ابو صالح قبل تم سے پہلے جتنے نوک نیک لوگ سالحین ہیں ہر ایک سالح میں سے ہر ایک کا طریقہ کیا تھا رات بھر سونا نہیں تھا گزاری نمبر دو ربکم رب کے قریب پہنچا دینے والا سب سے بڑا عمل کیا ہے نمبر تین ومن ہاتون انل اس میں گناہوں اور برائیوں سے روکنے والا بھی سب سے بڑا عمل تہجد کی نماز نمبر چار و بک فرت میں اور تمہاری زندگی کے گناہوں پر پردہ ڈال دینے والا سب سے بڑا عمل تہجد کی نماز ہے اللہ تعالی سے دعا کرو ہم سب کو تحجد کی توفیق نصیب فرمائے وہی میں نے کہا کہ سو گردو نہ لئے شفگیر کا بھیجے کوئی اپنا سفیر رات کے تاروں میں اپنا رازدا پیدا کرے یہی روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں سنا بنے علی السلام والا خمس اسلام کی بنیاد کتنی پر ہے ماشاءاللہ شدہ حدیث بھی سب کو یاد ہوگی سب کو یاد بونے علی اسلام والا خمس پانچ اسلام کی بنیاد پانچ ستون ہیں یہ کتنے ستون ہیں کتنے ہیں بیٹے یہ تو چار ہی ہیں نا اگر دو ڈہ جائیں تب دو باقی رہیں گے چھت کا حصر کیا ہوگا دو تو باقی رہے گا چھت کا حصر کیا ہوگا چھت کہاں آئی چھت نیچے آ گئی ختم نا اب آسمان تک کھل گیا یہ ستون کا مطلب ہوتا ہے ستون پانچ اگر پانچ میں کسی کسی ایک کو چھوڑا تب کیا ہوا ایک گیا تو ایسے ہوا دو گیا تو ایسے ہوا دین گیا تو ایسے ہو گیا چوتھا ہو گیا تو پانچ سب آ گیا سمجھ گئے نا لگڑا لولا اسلام ہو گیا صحیح اسلام نہ رہ گیا سوچو دوستو شہادت واللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک چیز یہاں آپ لوگوں کو بتا دیں سوا بجے آزاد ہے نا سوٹ بجے ایک چیز یاد رکھیں کہ ایک ہے ماننا مان لینا اور ایک ہے قبول کر لینا ہاں؟ نہیں سمجھے ایک ہے ماننا ایک ہے قبول کر لینا دونوں میں فرق ہے فرق ہے کچھ ایک ہے ماننا اور دوسرا کل کرنا نجات کے لیے ماننا بھی ضروری ہے اور ماننے کے ساتھ قبول کرنا اسی لیے کلمے کے جو سات شروط ہیں جس سے جو کلمہ آخرت میں فائدہ پہنچا ہے سات شرطوں میں سے دو شرطیں نہیں ہے ایک ہے ایمان مان لیا اور دوسرا کیا ہے قبول لیکن کامیابی کب ہے جب ماننے کے ساتھ قبول کرنا مثال کے طور پر قرآن قرآن ہے نا قرآن کو اللہ کی کتاب سبھی مانتے نہیں مانتا مسلمانوں سے کترہ ہندو بھی مانتا ہے اس لیے ہندو بھی اگر اس کے بچے کے پیٹ میں درہ دو بکری دودھ نہ دے گائے دودھ نہ دے تو مندر کے پنڈت کے پاس نہیں جاتا مسجد کے سامنے آتا ہے کھڑا ہوتا ہے کہ مسلمان نماز پڑھ کے دم کرے گا اور اس کا دم کیا ہوا اگر پانی پلا دیا تو ساری مشکلات ایک قرآن کی مانتے سب ہیں دوستو ماننے کے ساتھ ساتھ قبول کرنا ہے جب انسان ماننے کے ساتھ قبول کر لیتا ہے تب اصل میں اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے سورت البقرہ الذین دین آتے زور سے پڑھوین آل کتاب نہبی اللہ نے کیا فرمایا یہ ہے جو اللہ کتاب پر ایمان رکھتے ہیں سمجھو دوستوں ایمان ماننا الگ ہے مانتے تو بہت ہیں اسلام کے پانچ ارکان لیکن سب قبول کس نے کیا یہ سمجھنا ہے بنیادی حدیث بونے اللہ دینا جن کو ہم نے کتاب قرآن دیا یہ اس کو اس کو پڑھتے ہیں تو اس کا حق ادا یتلو حق کا تلاوتی تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت کا حق ادا کر دیتے ہیں ابد اللہ ابن عباس عبد اللہ ابن مسعود اور دیگر صاحب کرام طرف کیا کہتے ہیں یت نہ حق کا تلاوت کا حق ادا کرتے کیا مطلب ہے اے یت حق کا اتباعی. یعنی قرآن کو مانتے ہیں تو عمل کر کے قرآن کا حق ادا کرتے ہیں دیکھو یہاں مومن کس کو قرار دیا جو ماننے کے ساتھ قبول کرتا ہے پھر جمعے کے دن جمعے کی فجر کی نماز میں ہم میں سے اکثر اہل حدیث میں الحمدللہ فجر کی پہلی رکاط میں سورہ علی فلا میم تنظیل سجا سنتے ہیں ہے نا کیا ہے وہاں بھی ہے نا کہ قرآن پڑھتے ہیں اور الا پڑھتے ہیں اور پھر اس کو کیا کر لیتے ہیں اس کے سامنے گردن نمایو من بھی آیاتی نلدین ادا دو بھی خرو سو جسب بہو بھی ہم لا یس تک